بعد العليم من من رحیم رحمانبی وسلیمو تسلیم اللہ, ان اللہ يصلون آمنوا محمد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 رحمتی کامین الحمد للہ آج تین مارچ دو ہزار چوبیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ اران کلاس نمبر 176 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے سورت الحجر کی چند آیات باقی ہیں آخری رکو آلموسٹ ان اسے ہم کور کریں گے اور اس میں ایک دو ٹاپکس ایسے ہیں جنہیں میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا سب سے پہلے پچھلی دفعہ جو ہم نے کنکلوژ کی تھی سیدنا لوت علی نبی نا سلاۃ وسلام کی قوم سے متعلق اس میں ایک پوائنٹ مجھ سے سکپ ہو گیا اور وہ پوائنٹ صرف ان لوگوں کی نظر سے گزرتا ہے جو دقت نظر سے قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں چونکہ میری خواہش ہے کہ میں قرآن حکیم کے حوالے سے کوئی بھی کنفیوژن جو پبلک میں مشہور ہے خصوصاً انٹلیکچوئلس کے اندر اور اس کا جواب عموماً عام بندوں کو پڑھ کے نہیں ملتا میں اسے ایڈریس کر دوں ان میں سے ایک کنفیوژن یہ ہے کہ لوتر السلام کی قوم پہ جو عذاب کا واقعہ آیا ہے وہ تفصیل کے ساتھ سورہ ہود میں ہم پڑھ چکے ہیں سورت العراف میں بھی تھوڑا سا ذکر تھا سورہ ہود میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا تھا اسی پہ میری وہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کلپ کی فارم میں مرد کی مرد سے شادی ہومو اس طرح کے الفاظ آپ لکھیں تو وہ کھل جائے گی اس میں اس حوالے سے قوم لوت والا جو عمل کرے اس کی شرح سزا کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی سورت الحجر میں بھی چونکہ وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آیا میں نے اتری تفصیل سے اس پہ گفتگو نہیں کی احادیث کو سکپ کر دیا تھا لیکن یہ سارا جو واقعہ ہے یہ اسکیٹرڈ فارم میں قرآن میں موجود ہے کچھ سورہ ہود میں آیا اسی سے ملتا جلتا سورہ حجر میں آیا لیکن چند ایک مسنگ چیزیں تھیں جو یہاں پہ آئیں وہ وہاں پہ نہیں ہیں ادھر بھی ایک کا چیز ایسی ہے جو مس ہے وہ سورت القمر میں آگے چل کے آئے گی جو اس نظریے کو سپورٹ کرتی ہے جو تورات کے اندر آیا ہے اور قرآن کی آیات میں اشارتاً اس کا ذکر ہے لیکن سورہ قمر میں جب یہ لوتر اسلام کی قوم کا ذکر آتا ہے تو وہاں یہ ٹاپک کھل جاتا ہے کہ وہ جو فرشتے تھے وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اور حضرت لوت علیہ السلام کی قوم ان کے پاس آئی انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور وہ اس بدکاری میں انوالو ہو چکے تھے انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے کہا کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو برائی کرنے کے لیے تو لوت علیہ السلام کو بھی اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے یہ ٹروتھ ریویل ہوتا ہے سورہ ہود کے اندر وہاں ترتیب بالکل وہ ہے جو زمانی ترتیب ہے لیکن سورہ ہجر میں ہم نے جب پچھلی دفعہ یہ واقعہ کور کیا ہے اس میں ترتیب اپنے ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے وہ والی نہیں ہے اس میں شائبہ آ جاتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ جو دعویٰ کیا کہ حضرت لوت علیہ السلام کو نہیں پتا تھا تو سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان فرشتوں نے حضرت لوت کو یہ بتایا کہ ہم عذاب لے کر آئے اور آپ نے اپنی آل کو لے کے نکل پڑنا ہے دو بیٹیاں آپ کی آپ کی بیوی تو ہلاک کر دی جائے گی ان پہ آئے گا عذاب اور اس کے بعد ذکر آیا کہ ان کی قوم آئی اور وہ پھر اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں تم مجھ سے میرے مہمان کیوں مانگ رہے ہو مجھے ان مہمانوں کے سامنے کیوں بے عزت کرواتے ہو تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جب لوت السلام کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ فرشتے انسانی شکل میں عذاب دینے کے لیے آئے ہیں پھر وہ اپنی قوم کی منتیں کیوں مار رہے تھے انہیں تو چاہیے تھا کہتے کہ پتھرو تیار ہو جاؤ آگے عذاب تو صورت الحجر میں وہ زمانی ترتیب اللہ تعالیٰ نے فالو نہیں کی ہے اس کی وجہ سے کنفیوژن آ جاتی ہے اور قرآن میں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں زمانی ترتیب کو اس طرح فالو نہیں کیا گیا ہوتا وہ آپ نے جگہ ڈھونڈنی ہوتی ہے جہاں پہ واقعی وہ پوری ترتیب ٹھیک موجود ہو اس کی روشنی میں باقی آیات کو سمجھنا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ کہ قرآن انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے انسان جب کتاب لکھتا ہے تو اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھتا ہے چپٹرز بھی باندھتا ہے یہ ہیں اللہ تعالی کے خطبات پلس ان کے اندر ایک ڈیوائن میوزک موجود ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے بعض اوقات واقعات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ایون صورت البکرا میں بنی اسرائیل کی ہسٹری کے واقعات بھی آگے پیچھے ہوئے میں اب جو گائے کو سب کرنے کا واقعہ ہے وہ پہلے بیان آن ہوا ہے اور یہ جو واقعہ ہے کہ اس گائے کا وہ حصہ جو ہے تم اس مردے کو ٹچ کرو تو وہ مردہ وقتی طور پر زندہ ہو کے بتا دے گا کہ میرا کاتل کون ہے یہ واقعہ بعد میں ہے حالانکہ زمانی ترتیب میں بات یوں تھی کہ یہ ڈیمانڈ پہلے کی گئی تھی کہ اس کا قاتل کون ہے اس کے جواب میں اللہ نے کہا تھا کہ تم ایک گائے کو قربان کرو اس کا جو گوشت ہے اس کو ٹچ کرنا لیکن وہ ترتیب قرآن میں ویسی نہیں ہے تو ترتیب بعض اوقات آگے پیچھے ہوتی ہے اسی طریقے سے قصے آدم اور ابلیس قرآن میں سات دفعہ ہے بلیو پرنٹ تو ایک جیسا ہے لیکن الفاظ ڈیفرنٹ ہے جو الفاظ سورہ العراف میں آئے ہیں وہ سورہ سعد میں مسنگ ہیں جو سورت الحجر میں آئے ہیں وہ نہ سورت العراف میں آئے ہیں جو کہ تفصیلی ہے نہ سورہ سعود کے اندر اس طرح سورت القحف میں بڑا مختصر ذکر آیا لیکن وہاں ایک اتنا بڑا ٹروت آیا جو چھ جگہ نہیں آیا کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے نافرمانی کی باقی چھ جگہ آپ کو پڑھ کے لگتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا پھر بندہ کنفیوژن میں آ جاتا ہے کہ فرشتے تو اللہ کی نا فرمانی نہیں کرتے اس نے کیوں کی اور اسٹارٹ بھی ہوئی ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا وحید خال اربو کا لمل کاتیس آدم تو یقیناً پھر فرشتوں کا ہی حکم تھا تو ابھی ریس کو تو حکم ہی نہیں تھا وہ کیسے بیچ میں داخل ہو گیا تو پھر میں نے صورت الحزت میں یہ جو واقعہ ہے میں نے پولیس کی کنفیوژن دور کی کہ ٹوٹیلٹی میں رزلٹ نکالا جاتا ہے یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں وہ لوگ جو احادیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے احادیث کو ماننا کوئی نہیں ہوتا خواہ وہ منکرین احادیث ہوں یا ہنفی ہوں وہ بظاہر اس قسم کے الفاظ کا جو فرق مختلف احادیث میں آتا ہے نا اس کی پلی لے کے کہتے ہیں جی حدیثیں جو یہ قابل اعتبار نہیں استراب ہے یہ اکثر آپ سنیں گے جی رف کے حدیثوں میں تو استراب ہے جی حالانکہ وہ انتم انہیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی جب قرآن میں اس طرح کا اضطراب انورٹیڈ کاما میں موجود ہے تمہارے بخول بھائی گفتگو تو اللہ تعالی کی اور ابلیس کی ایک ہی دفعہ ہوئی ہے نا وہ سات دفعہ کیا سات سو دفعہ بھی آتی ہے الفاظ میں فرق نہیں ہونا چاہیے تھا بھائی اللہ نے ایک بات کی شیطان نے اس کے جواب میں ایک بات کی پھر اللہ نے ایک بات کی شیطان نے اس کے جواب میں ایک بات کی لیکن آپ کو ہر جگہ الفاظ کا چناؤ مختلف نظر آئے گا وہ الفاظ صورتوں کے وزن میں بٹھائے گئے ہیں جو ڈیوائن میوزک چلتا ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کو الفاظ بھی چینج کرنے پڑے جب الفاظ چینج ہوئے ہیں تو یقینا یہ وہ الفاظ کون اگلی رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ سورت العراف والے الفاظ جو ہیں یہ ایکزیکٹ ہیں یا سورہ ہجر والے ایکزیکٹ ہیں وہ میں بھی میچ نہیں کرتے پھر اس سے بڑھ کر اللہ تعالی کی گفتگو تو آواز کے ساتھ ہوگی نہیں اس کا موڈ تو ہمیں پتا ہی نہیں لے سکا مثلی شی البصیر تو اس طرح کے جو کنفلکٹ آتے ہیں احادیث میں تو سب کو جمع کر کے ایک آپٹیبل سولوشن نکالا جاتا ہے اگر اس کی بنیاد پہ کوئی احادیث کو ریجیکٹ کرے گا پھر قرآن کے اوپر بھی اعتراض بن سکتا ہے لیکن اس اعتراض کا جواب ہم کہتے ہیں بھی سب کو ایک جگہ جمع کریں تو میں نے جب اس کو دقت نظر سے دیکھا میں نے پچھلی دفعہ جب سورہ ہجر کی آیات کور کر رہا تھا نا لوت اسلام علی تو میں نے آپ کو بلو واقعہ تو سنایا جب میں نے خود اس کو کور کیا نا ترجمے کے ساتھ اسی دوران مجھے احساس ہو گیا میں نے کہا یار یہ تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتے عذاب لے کے آئے ہیں اسی لیے تو سورہ ہُوت میں آتا ہے کہ کاش میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا میں اپنے مہمانوں کی حفاظت تو ان ظالموں سے کر لیتا بھائی اگر حضرت لوت الاسلام کو یہ پتا ہوتا یہ فرشتے ہیں تو انہوں نے کیوں یہ کہنا تھا کاش میں ان کی حفاظت کرتا وہ تو حضرت لوت الاسلام کو بچانے آئے ہوئے تھے تو میں خود کنفیوز ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے پھر میں نے دقت نظر سے جب دیکھا تو وہاں اصل جو ترتیب ہے نا وہ سورہ ہود میں ہے سورہ ہجر میں وہ زمانی ترتیب کے مطابق نہیں ہے آیات جو واقعہ بعد میں ہوا وہ پہلے ہے بعد میں کیا واقعہ ہوا کہ فرشتوں نے بتا دیا کہ عذاب لے کے ہیں لیکن سورہ ہجر میں جب یہ واقعہ بیان ہوا ہے تو پہلے آیا کہ فرشتوں نے کہا عذاب لے کے ہیں آپ اپنی بھی بچوں کو لے کے نکلے لیکن آپ کی بیوی بی پکڑی جائے گی بچیاں آپ کی بچ جائیں گی اور اس کے بعد ہے کہ وہ آگے حضرت علیہ السلام کے پاس اور ان کا حوالے کرو پھر السلام وہی کہہ رہے ہیں کہ میری عزت رکھو یہ میرے ممان ہے پھر بندہ کہتا ہے یار ان کی جان بخشی کی بھیک کیوں مانگی جا رہی ہے اپنی قوم سے کیوں درخواست کی جا رہی ہے جب کہ ان کو پتہ ہے پتا نہیں تھا سورہ حود میں ترتیب درست ہے یہاں پہ ترتیب ویسے نہیں ہے زمانی اعتبار سے وہ اصل ہے یہاں پہ صرف واقع کے طور پر بیان ہوا ہے اور سورہ القمر میں آیا کہ انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کے مہمانوں کو بہلانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے وہ لڑکے ہمارے ہاتھ چڑھ وہ وہاں پہ موجود ہے یہ ساری جگہوں کو آپ جمع کریں گے پھر آپ کے سامنے پوری پکچر آ جائے گی کہ اچھا یہ مسنگ لنک ہے یوں یوں یوں ہیں قرآن کا مقصد عام سٹائل میں گفتگو کرنا نہیں ہے چونکہ قرآن کی جو آیات ہیں اور جو صورتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں اور خطبات میں بات کرتے ہوئے آگے پیچھے بات ہو جاتی ہے اس میں زمانی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے اگر ہر دفعہ زمانی ترتیب کا خیال رکھا جائے تو پھر تو جو انبیاء کے اپنے زمانے ہیں ان کا بھی پھر ہم اعتبار کریں گے پھر کسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اگر پہلے آیا ہے اور نو علیہ السلام کا بعد میں آیا ہے تو ٹیکنیکلی تو نو علیہ السلام کا ذکر پہلے ہونا چاہیے ابراہیم اسلام کا بعد میں ہونا چاہیے لیکن چونکہ صورتیں اللہ کے خطبات ہیں خطبے میں تقریر میں یہ چیز ضروری نہیں ہوتی کہ آپ ترتیب کو قائم رکھیں تقریر میں یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ کا ٹاپک کیا اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے باتیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں مثالیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں کچھ مسنگ لنک بھی ہو سکتے ہیں جو دوسری جگہ پہ بیان ہوئے ہوئے ہوں ان ساری چیزوں کو جمع کر کے پکچر سامنے آتی ہے, میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نائنٹی پرسینٹ جس نے یاد رکھا ہوا ہے نا وہ ٹین پرسینٹ ایسا بولا ہوتا ہے جو ٹوینٹی والے نے بھیا کر دیا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار دیکھو یہ ایک مین جملہ تھا اتنی لمبی حدیث میں وہ سبھی یہ بات بھول گیا دوسرے نے چھوٹی سی تیز بیان کیا اور اس نے وہ پوائنٹ بتا دیا اس میں بس اللہ تعالی نے حفاظت کرنی ہے نا تو اس طریقے سے جو قرآن پاک کی آیات ہیں ان کو جمع کر کے ایک آپ سولوشن نکالا جاتا ہے احادیث کو بھی ایک جگہ جمع کر کے ایک آپٹیمل سولوشن نکالا جاتا ہے اگر یہ قرآن کا عیب نہیں ہے تو وہ احادیث کا عیب نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا یہ پاسبل نہیں ہوتا یہ ویڈیوز ہم کیوں بناتے ہیں آپ مجھ سے انہی آیات کا درس دس دفعہ دلوائیں گے میں دس دفعہ الفاظ کا چناؤ ڈیفرنٹ کروں گا مفہوم میں ایک ہی بیان کر رہا ہوں گا ایک نیچرل چیز ہے اس طرح صحابہ رام انسان تھے انہوں نے چیزیں سنی اس کے مطابق ان کو آگے بیان کیا بعض اوقات بتانے میں ان سے چیزیں اوور لک ہوئی بلکہ یہاں تک بھی ہوا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ انس ابن مالک جب بوڑھے ہو گئے تو جو انہوں نے خود اپنی دیشیں بیان کی ہوئی تھی نا ان میں سے کئی چیزیں خود بھول چکے تھے کچھ جب ان کو ملنے کے لیے گئے اور واپسی پہ آ کے حسن بسری کو انہوں نے بتایا کہ ہم نے بن مالک سے حدیث شفاعت سنی ہے تو انہوں نے یو یو بیان کی تو انہوں نے, پوچھا بس اتنی بیان کی انہوں نے کہا اتنی بیان کی انہوں نے کہا کہ جب وہ جوان تھے نا تو انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی بھی ہے اس میں تو یہ الفاظ بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہے پتہ نہیں وہ بھول گیا ہے یا جان بوجھ کے انہوں نے وہ حصہ سکپ کر دیا جو آخر والا حصہ تھا اب یہ کون کہہ ہے حسن بسری حسن بسری یہ ان تابعین میں سے جن سے صحابہ نے حدیثیں روایت کی ہوئی ہیں خود تابعین ہیں صحابہ نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں کیونکہ انہوں نے کسی سینئر صحابی سے کوئی دیس سنی ہے اور کوئی جونیئر صحابی تھا جس کے علم میں وہ دیس نہیں تھی تو وہ حسن بسری سے بیان کرتا ہے کہ میں نے حسن بسری سے سنا اور انہوں نے بتایا کہ مجھے حضرت ان سمن مالک نے بتایا یا مجھے حضرت ابو ریڑا نے بتایا یہ بہت بڑی اونر کی بات ہے تو صحابہ بھی صحابہ سے روایت کر دیتے ہیں جس طرح مولا علی سے کئی حدیثیں ابو توفیل عامر بن واسلہ نے بیان کی ہیں جو آخری صحابی فوت ہوئے ایک سو دس ہجری کے اندر شیان علی میں سے تھے جنگ جمد صفی نہروان میں حضرت علی کے ساتھ رہے لیکن انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا اس وقت ان کی عمر سات آٹھ سال تھی بس نبی اسلام کو انہوں نے مختصر وقت کے لیے ہی دیکھا تو ظاہرہ انہوں نے حضور کی صحبت تو نہیں کی تھی تو یہ پھر سینئر صحابہ سے حدیثیں سن سن کے آگے بیان کرتے تھے تو اس طرح معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ قرآن پاک میں بھی جو اس طرح کے واقعات ہیں انہیں تختہ مشق بالکل نہیں بنانا چاہیے اور قرآن کے اسٹوڈنٹ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ اس طرح کے جو پرابلمز آتے ہیں بظاہر جو ٹیکنیکل پرابلمز ہیں لٹریچر کی بک کے اندر ایسا ہو سکتا ہے قرآن کا جو اسٹائل ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں الفاظ کے چناؤ کا بھی پھر مختلف جگہوں پر واقعات مختلف انداز میں بیان ہوئے ہوتے ہیں اور بعض اوقات لوگ اسی طرح کی کنفیوژ کو اٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی قرآن تو النساء کی آئے نمبر 82 میں کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے تو اختلاف کثیر تو ہے اور وہ اختلاف کثیر ان کی نظر میں ہوتا ہے بھائی کسی اہل علم سے پوچھو وہ ایک ایک چیز کو ریزالو کریں گے کہ یہ بات یوں نہیں تھی یوں ہوئی تم نے یہ چیز چھوڑ دی ہے اس کی وجہ سے یوں ہوا کیونکہ لٹریچر کی کتاب ہے لٹریچر کی کتاب ظاہر ہے میتھمیٹکس کی طرح نہیں ہوگی دنیا میں میتھمیٹکس ایک ایسی چیز ہے جو پرفیکشن کے ساتھ ہے جو پرفیکشن آپ چاہتے ہیں کہ ٹو کی جگہ ہمیشہ ٹو ہی آئے گا تھری نہیں لے سکتا لیکن لٹریچر میں ایسا نہیں ہوتا لٹریچر میں جب آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس کو دس مختلف انداز میں جب بیان کیا جاتا ہے ایک ہی واقعے کو تو الفاظ بدل جاتے ہیں ٹو کی جگہ تھری بھی آ سکتا ہے 3 کی جگہ فور بھی آ سکتا ہے یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں لہذا قرآن نہ تو سائنس کی کتاب ہے نہ یہ میتھمیٹکس کی بک ہے نہ یہ فزکس کی بک ہے اگرچہ یہ ان چیزوں کو بیان کرتی ہے لیکن سٹائل اس کا کیا ہے لٹریچر کا لٹریچر کا لٹریچر کا پھر سٹائل اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کو اور پھر لٹریچر میں بھی کون سی فارم خطبے کی فارم تقریر کا سٹارٹ جاندار بیچ میں مثالیں اور ٹاپک اس طریقے سے یہ نہیں ہے کہ سورہ بکرا کا نام اگر بکرا گائے ہے تو اس میں صرف گائے کا ذکر ہے نہیں تھوڑا سا ایک واقعہ آیا باقی اتنی بڑی سورہ بکرہ ہے وہ صرف اس کے ٹائٹل کے طور پہ سورت الکبوت مکڑی یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی مکڑی کے فضائل بیان ہوئے کفار کے ایمان کو مکڑی سے تشمید دی گئی ہے ورنہ پورے کا پورا ٹاپک اس کا توحید ہے اہل ایمان کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اللہ کی نام میں اس کا ذکر موجود ہے لیکن اس کو ایک ڈومینٹ نام دے دیا اچھا یہ اللہ تعالی سے چیز میں نے بھی سیکھی ہے آپ دیکھیں ہماری ویڈیوز میں جب ہم اپنی پوڈکاسٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو پوڈکاسٹ کا تو ہر دفعہ ٹائٹل پوڈکاسٹ ہونا چاہیے آپ دیکھیں ہماری ہر پاڈ کا ٹائٹل ڈفرینٹ ہوتا ہے اور اس میں جو سب سے ڈومینٹ چیز میں نے ڈسکس کی ہوتی ہے نا وہ ہم نے اردو کے اوپر لکھی ہوتی ہے حالانکہ وہ ڈیڑھ گھنٹے میں صرف 15 منٹ یا دس منٹ ڈسکس ہوئی ہوتی ہے باقی سوا گھنٹہ کچھ اور ڈسکس ہوا ہوتا ہے لیکن میں وہ چیز ہوتی ہے. یہ قرآن سے میں نے لرن کیا کہ جو ڈومینٹ چیز ہے نا اس کو آپ اس کے ٹاپک پہ ڈالتے ہیں سورے بکرا میں جو بکرا کا جو واقعہ تھا وہ ڈومینٹ تھا کہ امبیا کرام کے ساتھ بال کی کھال اتارنے والا معاملہ کرنا اس کا کیا نقصان ہوتا ہے قومیں پھر برباد ہوتی ہیں ان سے ہدایت اٹھ جاتی ہے باقی تو اس میں بنی اسرائیل کے واقعات کتنے آئے ہیں شریعہ مات نکاح کے طلاق کے سب کچھ بیان ہوا ہے لیکن نام ہے سورہ البقرہ سورہ عال عمران علی عمران کا تو تھوڑا سا ذکر ہے اس میں تو میجارٹی ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے ہے وہ ان کی اولاد میں سے لیکن اس کا نام اگر ہم دیکھیں نا آج کے ماڈرن دور میں تو جیسے کرائسٹ ہونا چاہیے تھا اس صورت کا نام لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک چیز کو ڈومینیٹ کر دیا سورہ مریم لگتا ہے کہ حضرت مریم کے گردی گھومتی ہوگی نہیں حضرت مریم کا تھوڑا سا ذکر ہے باقی ابر اسلام کا باقی پیغمبروں کا ذکر ہے سورہ محمد عام بندے سے پوچھے سورہ محمد تو وہ کہے گا جی اس میں تو ذکر ہوگا نبی الاسلام کی زلفوں کا رنگ کیا تھا آپ کی آنکھیں مندر تو یہی سمجھتے حالانکہ سورہ محمد کا کوئی لینا دینے نہیں نبی اسلام کی بایوگرافی کے ساتھ سورہ محمد سور قتال ہے کہ نبی السلام کو اللہ نے تلوار کے ساتھ محبوز کیا ہے تاکہ بدماشوں کی امپائرز کو اکھاڑا جائے قتال سے متعلق ہے سورہ محمد چھوٹی سی جی سورت ہے اور قتال کے لیے ضروری ہے کہ جنت کی نعمتیں یاد کروائی جائیں ورنہ کو جان نہیں دے گا تو جنت کا جو بیان سورہ محمد میں ہوا ہے اس ٹائل میں قرآن کی کسی سورت میں نہیں ہوا کیونکہ آپ جان مانگ رہے ہیں انسان سے تو جان تو دی جائے گی پھر بہت بڑی کسی لالچ پہ اور یہ پازیٹو لالچ کی میں بات کر رہا ہوں جو سورہ سجدہ میں آیا کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ خوف اور تما کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف بھی اور تما بھی دونوں چیزیں یہ پازیٹو چیز ہے اس لیے یہ قرآن کے طالب علم کو پتا ہونا چاہیے کہ میں جو یہ پڑھ رہا ہوں اس کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں کہاں ہیں تو میں ان ساری چیزوں کا باریکی سے خیال رکھتا ہوں خود اس لیے یہ دیکھیں میں نے پچیس منٹ اس کے اوپر لگا دیے تاکہ یہ چیز انٹینڈیڈ نہ رہے اگر پچھلی دفعہ یہ صورت ختم ہو جاتی تو یہ سارا ٹاپک میرا ہو جانا تھا آہر مجھے پتا یار یہ آیا تھوڑی سی رہ گئی تو میں اس ٹاپک کو بھی تھوڑا سا بیچ میں ایڈریس کر دوں تاکہ ہماری یہ قرآن ریکارڈنگ میں آ جائے اور لوگوں کو اس حوالے سے کوئی تشنگی نہ رہے اگر اس ٹاپک پہ بھی کسی نے کوئی ویڈیو بنانی ہے تو وہ اس کا کلپ کاٹ کے ایک ویڈیو بنا سکتا ہے کہ یار یہ والی چیزیں لہٰذا منکرین حدیث جو قرآن کی بنیاد کے کی اوپر احادیث کو تختہ مشق بنا لیتے ہیں ان کے لیے یہ پھکے کے طور پر پچھلے دنوں میں ہمارے لائف سیشن میں بھی ایک بھائی آیا تو میں نے اس کو یہی پھکی کے طور پہ بات کی کہ قرآن میں سجدہ تعظیمی کی حرمت کہیں رپورٹ نہیں ہوئی قرآن میں سجدہ تعظیمی کا ذکر موجود ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم السلام کو یوسف کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا لیکن قرآن پورے میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اب سجدہ تعظیمی حرام ہے اور پوری امت کا اجماع ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سجدہ تعظیمی تو جائز ہے تو منکرین حدیث کو بڑا غصہ آیا وہ لائف سیشن میں آ کے ایک بندہ نے سوال ریکارڈ کرایا جی انجینئر صاحب نے جو ہے غلط بیانی کی ہے قرآن میں تو حرمت آئی ہے سجدے کی حالانکہ میں اپنی اس ویڈیو میں بیان کر چکا تھا کہ جو حرمت آئی ہے سورہ حامیم سجدہ میں جسے سورہ فیرت کہتے ہیں سورت نمبر 41 وہ حرمت آئی ہے سجدہ عبادت کی کہ مت پوجو سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو بلکہ اس کی عبادت کرو جس نے ان کو پیدا کیا وہ سجدہ تظیمی کا ذکر نہیں ہے سجدہ عبادت کا سورج کی لوگ پوجا کرتے تھے نا قوم سبا کس کی پوجا کرتی تھی سورہ نمل میں آئے حدود نے کہا کہ میں نے قوم دیکھی ہے جو سورج کی عبادت کر رہی ہے تو قرآن میں س... جو سجدہ عبادت ہے اس کی ارمت آئی ہوئی ہے وہ تو ہمیشہ صحیح ہے سجدہ تعظیمی کی کوئی ارمت نہیں آئی کہیں پہ کہ تعظیمی سجدہ نہ کرو وہ آئی ہے ابود میں ترمزی میں ابن ماجہ میں کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا خامودوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے جب ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا ابود کے الفاظ احبال اسلام نے فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہے ہو تم انہوں نے کہا میں ہیرا نامی شہر کوفے کے پاس درجیوں کے علاقے میں گیا وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں آپ تو اللہ کے رسول ہیں نبیرام تو نہیں فرمایا میں ابھی قرآن میں سورت حامی سجدہ میں حرمت آ چکی ہے صحابہ سے کون قرآن جانتا تھا آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے کیا قبر پر بھی سجدہ کرو گے انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ فرمایا مجھے بھی سجدہ نہ کرو اگر میں سجدہ تعظیمی جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خام دوں کریں سجدہ عبادت تو کسی شریعت میں بھی کسی کے لیے نہیں رہا حضرت جبرائیل نے آدم علیہ السلام کو سجدہ عبادت نہیں کیا تھا سجدہ تعظیمی کیا تھا سجدہ تعظیمی اس امت میں حرام ہوا ہے اور یہ اللہ تعالی نے شرح صدر کیا میرے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو کامل ہی اس امت میں کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی کوئی شکل باقی تھی نا تو با ڈاؤن کی تعظیمن بھی وہ بھی اللہ نے کہا ختم صرف خدا کے ساتھ خاص اور واللہ یقین کریں جو توحید کا ٹیسٹ قرآن پڑھ کے آتا ہے نا میں گلٹ فیل کرتا کہ اگر میں رسول کی امت میں نہ ہوتا اور مجھے کسی انسان کے سامنے سجدہ تعظیمی بھی کرنا پڑتا جو اس توحید کا مزہ ہے نا کہ سجدہ تعظیمی بھی کسی کے لیے نہیں آو یہ اس امت کی خوبی ہے ایک یہ خوبی اور دوسرا اللہ تعالی نے ختم نبوت کی برکت سے قیامت تک کے لیے کشف الہام یہ ساری دروازے بند کر دیے کہ کوئی اس کی پلی لے کے یہ دعویٰ نہ کر دے کہ میرے پاس کوئی اللہ کا پیغام آیا خدم نبوت کا مطلب ہے that's all. بس. سوائے ایک خواب کی شکل بخاری مسلم میں ہے وہ باقی ہے اور وہ بھی فرما دیا تین قسم کے اللہ کی طرف سے شیدان کی طرف سے نفس کی طرف سے وہ کوئی کنفرم نہیں کر سکتا یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں جب تک کہ وہ پازیٹولی ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے کسی کو مستقبل کی کوئی خبر دکھا دی گئی دین جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا نبی اسلام کے بعد کوئی شخص بھی یہ دعویٰ کرے خواہ وہ اپنے آپ کو نبی کہے یا نہ کہے اگر وہ کہے کہ مجھے آسمان سے خبریں آتی ہیں تو وہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہا ہے سیدھی سی بات ہے خواہ وہ اپنے آپ کو کوئی صوفی بزرگ بتائے کوئی امام بتا دے خواہ وہ اپنے آپ کو امتی نبی کہے ذلی نبی کہے یا کوئی اور دعویٰ کرے ختم نبوت کا عقیدہ اس کا ختم ہو گیا تو ختم نبوت بھی کامل کوئی کشف الہام نہیں اور توحید بھی کامل کہ سجدہ تعظیمی بھی ختم تو الحمد یہ ٹاپکس میں ساتھ ساتھ ایڈریس کرتا ہوں اور جن لوگوں کو یہ زوم ہے نا کہ ہم قرآن کی دعوت کو لے کے چل رہے ہیں ان بدبختوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دعوت بھی چھین لی ہے مجھے بتائیں اس وقت پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک بندہ بتائیں جو قرآن کی خدمت کر رہا ہو اور منکرین احادیث میں سے ہو وہ اللہ نے خدمت مولانا مدودی سے ہی لی ہے وہ خدمت ڈاکٹر اسرار سے ہی لی ہے یہ سارے کے سارے احادیث کو ماننے والے تھے سنت کے ماننے والے تھے مولانا ساگ صاحب سے لی ہے خدمت ڈاکٹر ذاکر نائک سے لیے حفظہ اللہ تعالی کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو انکار سنت کرنے والا ہو غامدی صاحب بھی چند ایک احادیث کے اوپر ریزرویشن رکھتے ہیں منکرین احادیث یا منکرین سنت نہیں ہے اس طرح کی اگر آپ نے منکرین احادیث دیکھنا ہے وہ تو حنفی سارے ہی منکرین احادیث ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں سنت کے بغیر تو اسلامی مکمل نہیں ہے تو اللہ کے فضل سے قرآن کی خدمت قرآن کی توحید وہی بیان کرتے ہیں جنہیں سنت کے ساتھ شغف ہے ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ دیکھ لیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی توحید درست ہوئی ہے الحمد ٹھیک ہے یہ ایک صدیوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے میڈیا کی برکت سے خدم نبوت کے صد کے سارا یہ کام ہوا ہے چند سالوں کے اندر اور الحمد یہ خدمت بھی کسی منکرین حدیث میں سے نہیں لی گئی کسی شخص سے اس شخص سے لی گئی ہے جو سنت کو حدیث کو حجت سمجھتا ہے لہٰذا یہ جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں کہ ہم جی اہل قرآن ہے اہل قرآن نہیں ہے بھائی آپ قرآن کے منکر ہیں اہل قرآن وہ ہے جو اہل السنہ ہے اہل الحدیث ہے اسحاب الحدیث ہے اہل العجما ہے اجما امت کے ماننے والے ہیں اور اشتہاد بھی ان جگہوں پہ جہاں قرآن سنت اجماع میں بات موجود نہ ہو تو یہ میں نے ساری چیزیں کور کر دی پینتیس منٹ باقی ہیں ہم یہ بکیہ کی آیات مکمل کر لیتے ہیں باللہ اعبل شعیطان بسم اللہ الرحمان الرحیم اصحاب العکاتی لو مین اور بے شک آئکا کے جو باشندے تھے وہ بھی بڑے ظالم تھے یہ گھنے جنگلات کی سرزمین کو ائکا کہتے ہیں اور یہ قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے اور یہ بڑا مختصر دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے کور کر دیا تفصیل کے ساتھ نہیں آیا تفصیل کے لیے سورہ حد پڑے سورت العراف پڑے وہاں تو پوری تفصیل ہے قوم شعیب ان مبین اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے کے اوپر واقع ہیں کون سی دو بستیاں ایک تو یہ اعکا کی بستی اور دوسری قوم لوت جہاں پہ تباہ برباد کی گئی یہ جو راستے تھے مشرقین عرب کے تجارت کے ان پہ یہ بستیاں آباد تھیں ان کے کھنڈرات موجود تھے ان کو بتایا گیا سلیم اور بے شک اہل ہجر نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اسی کی وجہ سے صورت کا نام ہجر ہے اب اندازہ کریں کہ اصحاب ہجر کا ذکر دو تین آیات میں ہوا ہے تفصیل کے ساتھ تو کسے آدم و ریولیس بیان ہوا قوم لوت کا ہوا آپ سے اگر پوچھا جاتا تو اس صورت کا نام سور آدم رکھا جاتا یا سورہ لوت رکھا جاتا نام ہے ہجر صرف ڈسٹنگوش کرنے کے لیے قوم ہجر جو اہل ہجر تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے قرآن میں دوسری جگہ قوم سمود آیا صالح علیہ السلام کی قوم جن کے لیے پہاڑ میں سے اونٹنی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی ان کی خواہش تھی کہ اس پتھر میں سے جو ہے وہ اونٹنی نکلے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ برباد کیا جب انہوں نے وقت کے پیغمبر کی آواز نہیں سنی لیکن یہاں جمع کے سیگے میں بات ہو رہی ہے کہ جو اہل ہجر تھے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا حالانکہ رسول تو ان کے پاس ایک آئے تھے صالح اسلام چونکہ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہوتا ہے اور یہ قرآن کا اسلوب ہے یہ صرف یہاں پہ نہیں کئی اور جگہوں پر سنگلر کے سیگے میں قوم کا ذکر ہوگا اور آئے گا انہوں نے رسولوں کو جٹلا دیا کیونکہ ایک نبی کا انکار تو ساروں کا یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ایک بندہ وقت پیغمبر کو جٹلا رہا ہے اور باقی پیغمبروں کو مان رہا ہے یہ تو ایکسیپشنل کیس ہوا یہودیوں کے یا کرسچنز کے کیس میں کہ یہودیوں نے حضرت عیسی اسلام کا انکار کر دیا کرسچنز نے نبی السلام کا انکار کیا باقی سب کو مان لیا وہ سورہ النساء میں آیا کہ جو اللہ رسول میں ایمان لانے میں فرق کرے وہ بھی کافر ہے اور جو ایک میں بعض رسولوں کو مانوں گا بعض کو نہیں مانوں گا اللہ کو مانوں گا وہ بھی پکا کافر ہے لانفر کو بین اہدم رسولی ہم رسولوں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے یہ اہل ایمان کا گیرا تو ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا وہ آتی آنا فکان اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں عطا کی تھی مگر وہ روگردانی ہی کرتے رہے منہ مو مانگا مرزا ملا تھا انکار کیا انہوں نے مرزا آنے کے بعد بھی انکار کیا الٹا اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا پھر اللہ کا ذاب ان پہ آ گیا وکانو یون ہیتونل جیبالین <آمِنِين> اور وہ پہاڑوں میں کھود کھود کر گھر بنایا کرتے تھے اور بے خوف ان گھروں میں رہا کرتے تھے یہ آج بھی آپ قرآن کے جو تاریخی مقامات ہیں وہ دیکھ لیں ویسے اب تو سعودی عرب نے یہ ساری ہسٹوریکل پلیسز کھول دی ہیں اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان میں انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے اور اتنے بڑے بڑے دروازے نظر آ رہے ہیں ان کے جو بار ڈیزائننگ والے ہیں اندر جو کمرے ہیں نا وہ ہمارے ہی سائز کے ہیں یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ وہ کوئی سو سو فٹ اونچے تھے نہیں ہے یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا بھائی وہ ان گھروں میں آپ جائیں تو ساڑھے چھ سات فٹ سے زیادہ کوئی بھی کمرے کا دروازہ نہیں ہے جو بڑے وہ قلعے نما دروازے ہیں وہ تو مین ہے جو اندر کمرے ہیں نا ان میں جو ان کی چارپائیوں کی جگہ اور چھت کی ہائٹ بمشکل سات فٹ ہے سات آٹھ فٹ اس کا مطلب ہے ان کے قد ہمارے جیسے ہی تھے لیکن یہ ان کے پاس فن تھا کہ پہاڑ چٹیل پتھروں کے پہاڑ وہ توڑ توڑ کے اس میں گھر بنا لیتے تھے تو زہر اوزار تھے ان کے پاس اللہ نے ان کو یہ مہارت دی تھی اور یہ سارا وہ کام کر لیتے تھے اور بڑے امن سے رہ رہے تھے حضرت مسبحین لیکن صبح سویرے ان کو ایک خوفناک چنگاڑ نے آ پکڑا فما اغنا کانو یک بس انہیں فائدہ نہیں پہنچایا جو کچھ وہ دنیا میں کمایا کرتے تھے مال نے یا ان کے اتنے بڑے محلات نے یا ان کے مکانوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ پہاڑوں کے اندر بھی اللہ تعالی نے ان کو اس چنگھاڑ کے عذاب میں وہ وہی ان ایکسپائر کر دیا ان کو ایسی اونچی آواز تھی یہ جو قوم سمود کی بستی ہے صالح علیہ السلام کی غزب تبوک سے واپسی پہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی السلام یہاں سے گزرے اور نبی السلام کے خوف خدا کا آپ اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے گزر رہے تھے تو آپ نے اپنی چادر اپنے منہ پہ لپیٹ لی اور اپنی سواری تیز کر لی اور صحابہ کو کہا کہ یہاں پہ عذاب آیا تھا یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ حالانکہ عذاب بہت پہلے آیا ہوا تھا یعنی وہ اللہ تعالی کی عذاب کی یاد دلانے والی جگہ ہے وہاں پہ سٹے بھی نہ کیا جائے اس کو باعث ورثہ کر لیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو نیک بندوں کی جگہ ہیں نا وہ اللہ کے رحمت کے مقامات ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی جو عذاب کی جگہیں ہیں وہ قیامت تک کے لیے ان جگہوں سے آپ نے فوراً گزرنا ہے بلکہ ایون حج میں نبی اسلام نے جہاں وہ ابرا کا لشکر تباہ ہوا تھا وہ عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے راستے میں وہ جگہ آتی ہے نبی اسلام وہاں بھی تیزی سے گزرے تھے راستہ جلدی سے گزرنا ہے نبی اسلام وہاں سے گزرے تھے کہ یہاں پہ ابرا کا لشکر تباہ ہوا تھا وہ کب تباہ ہوا تھا جس سال نبی اسلام پیدا ہوئے تھے اور نبی اسلام اسی راستے سے آپ سمجھ لیں آلموسٹ کوئی ساٹھ سال کے بعد گزر رہے ہیں اور جلدی سے کہ یہاں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا لے جی یہاں پہ یہ امبیک کرام کے واقعات تو مکمل ہوئے اب یہ صورت کنکلوڈ ہو رہی ہے چند آیات باقی ہیں وما خلق نما وا تیول اربا بئ نہ اللہ بالحق اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو نہیں پیدا کیا مگر با مقصد پرپس فل اور مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ انسان کے لیے سب کچھ بنایا گیا انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے سیدھی سی بات ہے اور اس کا ڈراپ سین یہ ہے وَإنَّ اور بے شک قیامت ضرور آ کر رہے گی جمیل تو اے نبی اسلام آپ اپنے مخالفین سے درگزر کی روش اختیار کریں ظاہر نبی اسلام اتنے سالوں سے تکلیف کاٹ رہے تھے اور آپ کے دل میں بھی خواہش آتی تھی کہ میں اتنے عرصے سے انہیں کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب آ جائے گا اور الٹا وہ بھی مزاق اڑایا کرتے تھے کہ اتنے سالوں سے ہم تمہاری دھمکیاں سن رہے ہیں عذاب تو کوئی نہیں آیا اب عذاب تو آنا تھا جا کے پندرہ سال بعد تیرہ سال مکے کے اور دو سال مدینے کے دو اجری میں عذاب کی پہلی قسط آئی ہے بدر کی شکل میں تو پندرہ سال اس میں بھی دو تہائی قرآن مکی ہے جس میں دمکی دھمکیاں ظاہر پندرہ سال ایک بندہ دھمکی سنتے رہے تو کہا کہ یار یہ تو پندرہ سال سے کر رہا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ ایک نیچرل چیز ہے تو پھر حضور اللہ اسلام کو بھی اللہ تعالی تسلی دیتا تھا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی درگزر کریں انشاءاللہ اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے آ جائے گا ان نبا کا حلخل العلیم بے شک تیرا رب خالق ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے اب یہ جو آیت نمبر 87 ہے یہ بھی قرآن کی ایک ٹروتھ ریویلنگ آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا کا سب امن المتانی اور بے شک احمبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہیں سات آیات ایسی دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں ولقرآن العظیم اور عظیم قرآن بھی دیا ہے اندازہ کریں کہ یہ سات آیات ایسی اللہ تعالی کے حضور اہمیت رکھتی ہیں کہ انہیں قرآن سے ہٹا کے اللہ نے ذکر کیا کہ سات آیات بار بار پڑھی جانے والی حالانکہ وہ آیت قرآن کا حصہ تھی اور عظیم قرآن دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے ڈسٹنگوش کر دیا جیسے یا کا نا و ایا کا نستعین میں اییا کا نستعین کو ڈسٹنگوش کیا ہے حالانکہ یا کا نستعین ای کا نابدو میں داخل ہے عبادت میں کیا دعا نہیں آتی ہے آتی ہے اب دعا ہوا لیکن عبادا جامعہ ترمیزی کی حدیث ہے دعا ہی عبادت ہے لیکن اس کو اللہ مینشن اس لیے کیا تاکہ امپورٹنس پتا چلے سارا شرک وہی دعا میں ہے عبادت کی جو واضح فارم ہے ان میں تو شرک مسلمانوں میں تو ایٹ نہیں ہے کوئی اس اعتبار سے اللہ کی ذات میں شریک ٹھرا دے جالت کی وجہ سے کرتے اللہ بات ہے عموماً تو کوئی نہیں کرتا لیکن جو استانت ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا اس میں تو بڑے بڑے مواہدین پھنسے ہوئے ہیں جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو مواحد سمجھتے ہیں توحید کانفرنس کرتے ہیں اور یہ شرک کی ساری شکلیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ توحید کے منافی نہیں ہے یہاں پہ بھی دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز تھی اللہ تعالیٰ نے سات آیات کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں سات آیات ایسی دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظیم قرآن دیا یعنی قرآن خود عظیم ہے اس میں بھی وہ سات آیات سب سے زیادہ عظیم وہ سات آیات کون سی ہے سورت الفاتحہ کی سورت الفاتحہ قرآن کی وہ واحد سورت ہے جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے باقی ساری صورتوں کی فضیلتیں احادیث سے ہم بیان کرتے ہیں سور اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے بہاری مسلم کی حدیث ہے سورہ ملک جامعہ ترمزی بدود میں حدیث موجود ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی اور اسے اللہ سے بخشوا لے گی ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں لیکن سرکار سور فاتح ایسی صورت ہے کہ اس کی فضیرت قرآن میں آئی ہے اور ایسی آئی ہے کہ قرآن کے پیرل بیان ہوئی ہے ولقد آ کا سب امن مسانی بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو سات آیتیں ایسی دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں ولقرآن العظیم اور عظیم قرآن بھی دیا اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ تعالی کے نزدیک جو سب سے بڑا عمل ہے جو مؤمن اور کافر کا فرق ہے نماز وہ عقیم من وال نماز قائم کرنا مشرق نہ ہو جانا اور صحیح مسلم کی حدیث کے بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے اس نماز میں ہر رکعت میں سور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے خواہ و فرض ہو خواہ و نفلی ہو سور فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی بخاری مسلم کی حدیث ہے لا سلا بل یکا بفاتحت کتاب اس کی نماز ہی نہیں ہے جو سورت الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا پھر بخاری مسلم میں ام کتاب بھی ذکر ہے جو کتاب کی ماں کتاب کی جڑ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے اسے امول کتاب بھی کہا گیا فاتحہ یعنی قرآن کو کھولنے والی یہ قرآن کی چابی بھی ہے قرآن کی ماں بھی ہے قرآن کی جڑ بھی ہے سورہ فاتحہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی یار آپ امیجن کریں کہ ہر نماز کی ہر رکت میں آپ جو مرضی پڑھے لیکن فاتحہ آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے باقی پورے قرآن میں سے آپ کی جو مرضی پڑھے لیکن فاتحہ آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے اس کے بغیر آپ کی نماز ہی نہیں ہونی. بلکہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی اسلام کہتے ہیں کہ سور فاتحہ جیسی صورت نہ تورات میں ہے نہ زبور میں ہے نہ انجیل میں ہے اللہ نے کسی پیغمبر کو اس طرح کی صورت نہیں دی جو مجھے دی ہے سورت الفاتحہ یہ اتنی عظیم صورت ہے سی بخاری میں اسی آیت کے کانٹیکس میں ایک حدیث ہے سیم یہی آیت پڑھ کے نبی اسلام نے بیان کیا صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی السلام نے ایک صحابی کو کسی کام سے بلایا تو وہ تھوڑی دیر بعد حاضر ہوئے نبی السلام نے کہا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا انہوں نے کہا اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے آپ کی آواز آئی ہے لیکن میں نماز پڑھ رہا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی بھی سورت الانفال کی کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوراً حاضر ہو جایا کرو یعنی نبی الاسلام اس پلانٹ ارتھ پہ واحد پرسنالٹی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز اسی جگہ پر چھوڑ کر آپ کا حکم سننے کے لیے آئے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی کیونکہ وہ اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جا رہا ہے اور واپسی بھی وہیں سے نماز شروع کرے گا نئے سرے سے بھی نہیں شروع کرے گا کیونکہ ایک حکم سے دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے یہ پروٹوکال صرف نبیل اسلام کا ہے باقی کیسز میں آپ کو نماز توڑنی پڑے گی نبیل اسلام کے کیس میں نماز ٹوٹے گی نہیں بلکہ ایک حکم سے دوسری طرف جا مجبرن ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے یا کوئی اور ایشو ہو گیا تو نماز توڑنی پڑ جائے لیکن اس کیس میں نماز ٹوٹے گی نہیں تو نبی اسلام نے جب ان کو کہا اب نبی اسلام کو یہ بھی احساس ہوا کہ میری یہ بات سن کے اس کو تھوڑا فیل ہوا ہوگا پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں نا اس مسجد سے نکلتے ہوئے قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا کہ کون سی ہے اب وہ صحابی تو انتظار میں بیٹھ گئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں گے قرآن کی سب سے عظیم صورت کون سی ہے جب نبی اسلام مسجد سے نکلنے لگے تو اس صحابی نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا کہا یار رسول اللہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں آپ نے مجھے یہ مدنی رشوت جسے کہتے ہیں نا وہ باپا جانی پازیٹیو سینس میں کہ مجھے ایک آفر دی تھی تو مجھے بتائیں قرآن کی سب سے عظیم صورت کون سی ہے تو آپ نے فرمایا وہ ہے الحمدللہ رب العالمین اور پھر آپ نے پڑھا کہ یہ ہے سب من المثانی یہ ہیں وہ سات آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں جو اللہ تعالی نے مجھے عطا کی ہے الحمد رب العالمین سورت الفاتح اچھا اس حدیث سے یہ بھی پتا چل گیا کہ بسم اللہ سور فاتح کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ کے بغیر سات آیات پوری ہوتی ہے ورنہ نبی السلام کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین نیچرل تھا یہ حدیث بھی ثبوت ہے لہذا امام عنیفا کا موقف درست ہے کہ بسم اللہ قرآن کا تو حصہ ہے فاتحہ سے پہلے اور قرآن کے اندر آیت بھی ہے سورہ نمل کی آیت نمبر تیس ان من ہُن سلیمان و ان بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن سورتوں سے پہلے جو بسم اللہ آئی ہوئی ہے نا انکلوڈنگ سور فاتح وہ سور فاتح کا حصہ نہیں ہے لیکن سنت ضرور ہے کہ آپ نے سور فاتح ہو یا کوئی بھی سورت جب اسٹارٹ کریں گے بسم اللہ ضرور پڑھیں گے قرآن کا حصہ بھی ہے لیکن سورت کا حصہ نہیں ہے یہ حدیث ان کو سپورٹو ہے ایک اور حدیث صحیح مسلم حدیث ہے عبد اللہ عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اپنی نماز کی کا آغاز الحمد رب العالمین سے کرتے تھے اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے یعنی بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے آہستہ اور سورہ فاتحہ کو بلادواز سے پڑھنا ہے لہذا الحمد رب العالمین سے ہی سور فاتحہ شروع ہوتی ہے امام شافی بسم اللہ کو قرآن کا حصہ مانتے ہیں سور فاتحہ کے آیت کے طور پر اہل تشیع بھی بسم اللہ کو قرآن کا حصہ مانتے ہیں سورہ فاتحہ کی آیت کے طور پر ہمارے نزدیک امام منیفا کا موقف درست ہے اور اس وجہ سے نہیں کہ امام منیفا نے کہا ہے اگر امام منیفا نے کوئی اس طرح کی بات کی ہوتی تو آپ کو انفیوں نے یہ دسیں بتائی ہوتی ہیں یہ دیشے تو ہم ہاں آپ کو بتا رہے ہیں دیسے تو نبی اسلام کی ہے ٹھیک ہے کہ یہ الحمدللہ رب العالمین سے سورج شروع ہوتی ہے اچھا اور پھر ڈسائسو حدیث وہ حضرت ابو ہریرا کی حدیث ہے حدیث قدسی صحیح مسلم میں کہ حضرت ابرا کہتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو سورت الفاتحہ نہیں پڑھتا اور پھر نبی السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے اور میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا جو مجھ سے مانگے گا پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی جب وہ کہتا ہے مالک کی امید دی تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ میں ہی قیامت کے دن کا مالک ہوں اور جب وہ کہتا ہے ایا کا نا بدو و ایا کا تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے بس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا اور جب وہ کہتا ہے احدین سیرات المستقین سراۃ الدین انام تل غیر المقبوب الضالین آمین تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا اب یہ بڑا اچھا موقع تھا اب اس میں تو میتھمیٹیکل ڈویژن ہو رہی ہے کہ سور فاتحہ کو پوری نماز کہا نبی اسلام نے اور اللہ سے روایت کی حدیث سے سی اور ساتھ کہا کہ آدھی میری اور آدھے میری بندے کے لیے اور پھر اس کی ڈویژن نبی الاسلام نے اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو یہ بڑا اچھا موقع تھا یہاں یہ ہونا چاہیے تھا جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا لیکن یہ نہیں ہے اس میں سٹارٹ ہو رہا ہے اللہ رب العالمین اور دیکھیں ڈوین کیسے ہو رہی ہے الحمد اللہ رب العالمین آیت نمبر ایک الرحمن الرحیم آیت نمبر دو مالک الدین آیت نمبر تین یہ تین آیات اللہ کے لیے ہوگی جس میں آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی ایا کا نابدو کا نسعین مسلم کے الفاظ ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے من کیسے ہو گیا یہ آیت ایسی ہے جو دو ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے نا بدھ یہ اللہ کے ساتھ ہوگی وہ ائیا کا بندے کے ساتھ بندہ مانگ رہے اللہ سے لہذا الحمد رب المین اور الرحیم مالک یوم کا نا یہ ساڑھے تین آیات یہ نصف ہو گیا سور فاتحہ کا ویا کا یہ آدھی آیت احدین السراۃ المستقیم یہ اس سے اگلی آیت سراۃ الدین اس سے اگلی آیت اور غیر المقبوب یا اگلی آیت ساڑھے تین آیات ادھر ساڑھے تین آیات ادھر واؤ درمیان میں ہے کا نا بدھ سینٹر میں ایا کا نستا احدین اثرات المستقیم اور یہ ساری دیکھے بندے سے متعلق ہے ایہا کا نعبود تک بندہ اپنے رب کی تعریفیں کر رہے اور اس کے بعد رب سے مانگتا جا رہے ایہا کا نستعین اہدن سرات المستقیم سرات اللذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ورداللین آمین لہذا یہ ماتمیٹیکلی بھی چیز ثابت ہوئی کہ سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہو کے ورداللین پر مکمل ہوتی ہے لیکن چونکہ اس میں اختلاف امت میں آگیا لہذا آپ کو غیر المخوبین اس پہ تو آپ کو سیمن لکھا ہوا نظر آتا ہے لیکن عام جو قرآن ہے آپ ان میں دیکھیں وہ جو گول دائرے آپ کو نظر آتے ہیں نا سراط اللہ اس کے بعد آپ کو گول دائرہ نہیں نظر آتا لکھا ہوا ادھر صرف چھوٹا سا چھیر ڈال ہوا ہے کہ یہاں پہ چھٹی آئے مکمل ہوئی ہے وہ اختلاف کی وجہ سے ہوا ہے ورنہ یہاں دائرہ بھی ڈال دیا جائے کوئی فرق نہیں پڑھتا یہ یعنی احادیث کی روشنی میں, میں میں نے ثابت کر دیا کہ سورت الفاتحہ جو ہے وہ الحمد سے لے کے ول تک ہے باقی تو سور فاتحہ کے تعارف میں میں, میں نے کافی فضائل سنائے تھے مسئلہ نمبر 112 سو اے بی سی بلکہ 111 سو اے بی سی اور 112 سو اے بی سی یہ چھ لیکچرز میں نے اللہ بکر اللہ تتمعین القلوب اسی دفعہ جو 344 لیکچر میں قرآن مکمل کیا اس میں, میں نے قرآن کی صورتوں کے صورتوں کے فضائل اور صبح و شام کے اذکار اس میں کور کیے میں وہ جسے شوق ہے وہ دیکھ لے الفاتحہ کے ذریعے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایک قبیلے کے سردار کو جب ایک زہریلا بچھو یا کوئی سانپ کاٹ گیا اس کا دم سے علاج کیا گیا تو سورت الفاتحہ شفا بھی دینے والی ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے یہ اور ہر نماز کا ایک لازمی جزف ہے یہ العظیم اور عظیم قرآن بھی اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اے نبی جب ہم تمہیں سات آیات بار بار پڑھی جانے والی دے رہے ہیں اور قرآن دے رہے ہیں اس کے بعد اب اس چیز کی ضرورت نہیں ہے لَا تمدن لاتمدن کا الا ما متعنا ازوا جم ہوم اب آپ نے اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا ان لوگوں کی طرف جنہیں ہم نے دنیا کا مال دیا ہے ازوا جم ولا تحزن والا کہ وہ اس مال سے دنیا میں لطف اندوز ہو سکے اور نہ آپ نے غم کھانا ہے علیہم ان پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں قبول کر رہے وقف جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ منین آپ نے اہل ایمان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھنا ہے نرمی کے ساتھ بلکہ اگر اس کو یعنی وہ ترجمہ کیا جائے جس طرح یہ الفاظ جو, جو اس کے الفاظ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے پروں کے نیچے لینا ہے جیسے ایک مرغی اپنے چوزوں کی حفاظت کے لیے اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے نا تو آپ نے اپنے پروں کے نیچے اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لینا ہے اصحاب صفحہ جو ڈیوٹیڈ اصحاب ہیں باقی جو لوگ ایمان نہیں قبول کرنے والے ان کا غم آپ نے نہیں کھانا وقل اور فرما دیجیے انمبین کہ بے شک میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہوں کما تسمین جیسا کہ اتارا ہم نے ان بانٹنے والوں پر یعنی یہ قرآن نازل ہوا بانٹنے والوں کے اوپر کون سے بانٹنے والے الدین جاقر کہ جنہوں نے قرآن کو پارا پارا کر دیا اب اس کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں کہ یہاں قرآن سے مراد یہ قرآن ہے یا اس میں باقی الہامی کتابیں بھی شامل ہیں اور یہ اشارہ یہود نصارہ کی طرف ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کی طرف سے جو آیات نازل ہوئی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہر فرقے نے اپنے حصے کی بات لے لی ہوئی ہے کلو حزبال فری خون اور وہ اسی کے اندر جو ہے وہ گم ہے یا پھر مشرقین عرب کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کا مذاق اڑایا اس حوالے سے فو ربی کا لنس پس مجھے تمہارے رب کی قسم یہ ایک محبت کا اظہار ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے ایما کا نو جو کچھ وہ دنیا میں امال کیا کرتے تھے یعنی قیامت کے دن ان سب کو پوچھا جائے گا آج جو یہ اتنی دھمکیاں آپ کو لگا رہے ہیں آپ بے فکر رہیں دنیا میں بھی عذاب آنا ہے نہیں تو آخرت کا عذاب تو پکا ہے فصدع بما تؤمر تو آپ اعلام کر دیجئے اس بات کا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے مشرقین اور جو شرک کرنے والے ہیں ان سے اعراض کریں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں ان نا کفئی کل بے شک ہم ہی آپ کو کفایت کر جائیں گے جو آپ کا مزاق اڑانے والے لوگ ہیں ان کے مقابلے پر یہ بڑی مشہور آیت ہے میں نے کئی ایک لیکچرس میں کوٹ کی ہے. سورت الحجر کی آیت نمبر نائنٹی فائیو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے کرم پر لے لیا ہے کہ جو بھی نویل اسلام کا مذاق اڑائے گا اللہ تعالی خود جواب دینے والا ہے دیکھیں پچھلے سو سالوں میں ساٹھ ہزار کتابیں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں اگر ریشو پروپورشن بوشن کیلکولیٹ کریں ان 100 سالوں میں جت تعداد میں مسلمان بڑے ہیں پچھلے تیرہ سو سال میں نہیں بڑھے اور اس ماڈرن دور میں جب لوگوں کے لیے ریلیجن کوئی اہمیت نہیں رکھتا اسلام از دا فاسٹس گروئنگ ریلیجن ان امریکہ ان یورپ تو یہ ہمیں مورزا نظر آ رہا ہے نبی الاسلام کو ملائن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کافروں سے کتابیں لکھوا دیتا ہے کامیاب ترین پرسنالٹی پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم <سلام> مع اللہ آخر یہ <سلام> وہ لوگ ہیں جو آپ کا مزاق اڑانے والے انہوں نے تو اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو مابو ٹھہرا لیا ہے فسوف یا تو ان قریب یہ اس کا انجام جان لیں گے و لقد نہ یدر کا بما یقین اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے آپ کا دل تکلیف میں آتا ہے جب یہ آپ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں آپ کو اپنی زبان سے تکلیف دیتے ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ذہر انسان انسان کے تو ایسا ساتھ ہوتے ہیں کیا کیا تکلیفیں آپ کو اٹھانی پڑی ہیں تو آپ کو یہ تکلیفیں دیں گے لیکن آپ نے اپنی تکلیفوں کو رفع کس طرح کرنا ہے فسبک بحم دبک پس آپ اپنے رب کی تسبیح کریں اس کی حمد کریں تعریف کریں وکم من ساجدین اور سجدہ گزاروں میں شامل رہیں آپ اللہ کے حضور جھکتے رہیں ان عبادات کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو صبر دے دے گا وبد رب کا حتٰ یا کل یقین اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا کرتے رہنا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے ال یقین یہاں پر موت ہے چونکہ سورہ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے ال یقین کو موت کے اکویلٹ بیان کی ہے کہ اہل جہنم سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم اسی طریقے سے یاشی کرتے رہے یہاں تک کہ تم یقین کو پہنچ گئے اور اب ہمارے حضور پیش ہو گئے ہو تو یقین سے مراد قرآن نے سورہ المدثر میں موت کو ذکر کر دیا ہے تو اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ موت آ جائے یعنی موت تک اپنی ایفرٹ پٹ کرنی ہے غافل نہیں ہونا نبی الاسلام کو تعویل خاص کے اعتبار سے کہا گیا باقی تعویل عام میں تو جو بھی قرآن کا قاری ہے اس تک یہ میسج پہنچایا گیا کہ یہ ایک دن کی گیم نہیں ہے ہاں یہ مسلسل ایفٹ ہے جب تک رو پرواز نہ کر جائے اس وقت تک غافل نہیں ہونا جو دم غافل سود کافر